بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مصِصّلاۃ والسلام کے واقعے سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب تفسیر معارف القرآن میں جو فائدے عبرتیں اور اچھی باتیں لکھی ہیں انہیں ہم پڑھ رہے ہیں آج انشاءاللہ شاء علیہ مصیہ اللہ کے واقعے سے حاصل شدہ فوائد اور اسباق کا آخری سبق ہوگا فرماتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام نے وطن کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر خاندان کی بنیاد پر یا قبائل کی بنیاد پر فخر غرور اور اپنے آپ کو افضل سمجھنے سے منع کیا ہے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے اس لیے افضل نہیں ہو سکتا کہ ایک ان میں افغانستان کا ہے اور دوسرا ان میں پاکستان کا ہے افغانی ہونا یا پاکستانی ہونا اس کے کوئی معنی نہیں ہے یا ایک کی زبان پشتو ہے اور دوسرے کی زبان اردو ہے اس بنیاد پر کوئی کسی سے اچھا نہیں ہو سکتا یا ایک بڑے خاندان کا ہے اور دوسرا جو ہے اتنے بڑے خاندان کا نہیں ہے اس بنیاد پر وہ اچھا نہیں ہو سکتا اسلام میں اچھا ہونے کی بنیاد تقوا ہے کیا ہے تقوی اللہ سے ڈرنا ظاہر میں اور باطن میں ظاہر میں روزے رکھنا نمازیں پڑھنا زکوٰۃ دینا اچھے اعمال کرنا یہ تقوا ہے اور باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس وقت بھی گناہوں سے بچنا جب تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو صرف ایک اللہ دیکھ رہا ہو کمرے میں آپ الگ سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں ہے اس وقت بھی گناہ سے بچنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ حقیقی تقویٰ ہے اور ظاہری تقوا میں یہ بات بھی شامل ہے جیسے آپ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں اللہ کے حقوق میں کمی بیشی کو برداشت نہیں کرتے نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے اور اچھی طرح پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کا حق جو ہے خراب نہ ہو جائے کم نہ ہو جائے اسی طرح بندوں کے حق کو بھی ادا کرنا ضروری ہے مثال کے طور پر اگر آپ کسی شخص سے کوئی چیز لیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے آپ نے کسی شخص سے مدرسے میں مثال کے طور پر کوئی کاپی لی ہے کہ بھائی مجھے یہ کاپی دینا میں اس میں ایک خط لکھ کر آپ کو واپس کر دوں گا اب کاپی آپ نے لی ہے خط تو آپ نے لکھ ہی لیا ہے پھر اس میں سے دو صفحے پھاڑ لیے ہیں اور اس میں لگے ہوئے تصویریں بنا رہے ہیں کبھی یہ لکھ رہے ہیں کبھی وہ لکھ رہے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے ہم مثال کے طور پر ہم یہاں مہاجر ہیں ہم لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں یہ کس کا گھر ہے ہمارا اپنا ہے نہیں مہاجرین کے تو اپنے گھر نہیں ہوتے ہیں نا افغانستان میں تو ہم کسی اور کے گھر میں رہتے ہیں تو دیوار میں ایک کیل تک ٹھونکتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرا نہیں ہے یہ گھر بات سمجھ رہی ہے اسے کہتے ہیں تقوا صرف روزے رکھنے اور نمازیں پڑھنے سے آدمی تقوادار نہیں ہو جاتا بلکہ لوگوں کے جو حقوق ہیں آپ کے اوپر آپ کے پڑوس کے حقوق ہیں آپ کے اپنے گھر کے حقوق ہیں آپ کے اپنے بھائیوں کے بہنوں کے ماں اور باپ کے دادا دادی نانا نانی ان کے حقوق ہیں آپ کے اوپر ان سب کو ادا کرنا اسے تقوا کہتے ہیں خلاصہ کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقوا کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے مطابق چلنا اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا اور بندے کے حقوق بھی ادا کرنا جو شخص اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہو بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو یہ شخص اس شخص سے اچھا ہے افضل ہے اعلی ہے برتر ہے اور بہت اچھا ہے اس شخص سے جو کہ یہ نہیں کرتا لیکن اس لیے کوئی شخص کسی شخص سے افضل نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستانی ہے اور دوسرا افغانی ہے یا وہ افغانی ہے اور دوسرا پاکستانی ہے اس بنیاد پر کوئی کسی سے اچھا نہیں ہو سکتا یعنی کوئی شخص اس لیے اچھا نہیں ہو سکتا صرف اس بات کی بنیاد پر کہ وہ اردو زبان میں بات کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ پشتو زبان میں بات کرتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے ہمارے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو کہ انہوں نے اپنی امت اور انسانیت کے لیے ایک پیغام دیا ہے اس میں انہوں نے یہ فرمایا لا عبدالعلی عربی ان عجمین کسی عربی کو کسی آجمی پر اور کسی آجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اللہ بالتقوی مگر تقوی کی بنیاد پر کسی سرخ کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر یعنی ہماری شریعت نے ہمارے دین نے وطنیت پاکستانی اور افغانستانی قومیت پٹھان اور بلوچ لسانیت یعنی زبان اردو زبان انگریزی زبان وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کو فضیلت کی بنیاد قرار نہیں دیا ہے بلکہ اس پر بہت سختی کی ہے کسی بھی شخص کو وطن کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر قوم کی بنیاد پر غرور کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے اس وقت اچھا ہوتا ہے جب کہ اس کے اعمال اچھے ہوں اس کے اقوال اچھے ہوں اس کے افعال اچھے ہوں اس کے احوال اچھے ہوں اس کے کام اس کی باتیں اس کی حالت اچھی ہو اس شخص کو اچھا انسان کہتے ہیں لیکن انتظامی معاملات کے لیے اگر آپ کسی قوم کے لیے الگ دوسری قوم کے لیے الگ تیسری قوم کے لیے الگ ترتیب بناتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے دیکھیں موسلاسلام نے جس وقت پانی کی ضرورت پڑی تو اپنی لاٹھی ماری تو زمین سے بارہ چشمے نکلے کتنے بارہ چشمے نکلے پانی کے کیوں اس لیے کہ وہ بارہ قبیلے تھے بارہ قومیں تھیں ان کے اندر تو یہ عمل ٹھیک ہے انتظامات کے لیے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ ہو تاکہ ہر قوم کو اپنا حصہ پورا پورا مل جائے اس لیے اگر آپ ہر قبیلے کو الگ الگ تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن اس شخص کو امیر بنانا چاہیے اس لیے کہ یہ پٹھان ہے اس شخص کو استاذ بنانا چاہیے اس لیے کہ یہ افغانستان کا ہے اس شخص کو سردار ماننا چاہیے اس لیے کہ یہ اردو زبان میں بات کرتا ہے نہیں نہیں نہیں اس کی کوئی گنجائش ہماری شریعت میں نہیں ہے ہاں اپنی قوم کے لیے اگر ہے کہ یہ اردو زبان والوں کی قوم ہے ان کا امیر کسی اردو زبان والے کو بنانا چاہیے خیر ہے اس لیے کہ سب اردو زبان میں بات کرتے ہیں ان کا امیر اگر ایک بلوچ ہو نہ یہ ان کی زبان سمجھتا ہے نہ وہ ان کی زبان سمجھتا ہے تو شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ اردو زبان والوں پر اردو زبان والے شخص کو امیر بنایا جائے لیکن ضروری یہ بھی نہیں ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے جائز ہے اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ہر قوم کی اپنی الگ الگ عادتیں ہوتی ہیں اور الحمدللہ ہم اور آپ تو مہاجر ہیں ہر قسم کے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ ہر قسم کے لوگوں کے کھانے پینے پہننے کے طریقے بات چیت کرنے کا طریقہ تک الگ ہوتا ہے یہ جو ملیشیا والے لوگ ہیں نا یہ پچاس آدمی بھی اگر ایک جگہ بیٹھے ہوں کوئی شور نہیں ہوتا شہد کی مکھی کی طرح سب باتیں کرتے ہیں کچھ وج وج ویج اور ہم اردو والے اور پٹھان زراعت بلوچ دو آدمی اگر ہم جمع ہو جائے نا تو اتنا زیادہ شور ہم کرتے ہیں پوری مسجد جو ہے ہمارا شور سنتی ہے بات سمجھ میں بات کرنے کا طریقہ تک لگے ہمارا ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو بہت شور شرابے سے بات کرتے ہیں وہ ملیشیا والے لوگ جو اتنا آہستہ بولتے ہیں کہ آدمی کو سمجھ تک نہیں آتا کیا بول رہا ہے ان کے درمیان اگر آپ جا کر زور زور سے باتیں کرنے لگے وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے اور کھانے پینے کی بات اگر آپ کریں ایک چاول کھانے والی قوم ہے دوسری قوم روٹی کھانے والی ہے تو روٹی کھانے والی قوم کو اگر آپ چاول کھانے پر مجبور کریں اور چاول کھانے والی قوم کو روٹی کھانے پر مجبور کریں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اگر چاول کھانے والی قوم کے لیے چاول کا بندوبست کرتے ہیں روٹی کھانے والی قوم کے لیے روٹی کا بندوبست کرتے ہیں اور یہ لغمان کھانے والی قوم کے لیے لغمان کا بندوبست کرتے ہیں تو یہ قوم پرستی نہیں ہے اس بنیاد پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ آپ قوم پرستی کر رہے ہیں نہیں یہ جائز ہے انتظامات کے لیے کسی قوم کا خیال کرنا یہ ٹھیک ہے اور یہ مصاحل صلاح و سلام نے کیا تھا مسایہ علیہ و سلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عمر سے لاٹھی مارنے سے بارہ پانی کے چشمے ابل پڑے تھے اور یہ بارہ پانی کے چشمے بارہ قبیلوں کے لیے تھے تو یہ قوم پرستی نہیں ہے یہ بالکل ٹھیک ہے آج کے سبق میں ہم نے یہ پہلی بات سیکھ لی کہ قوم کی بنیاد پر کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے وطن کی بنیاد پر کسی کی عزت نہیں کی جا سکتی زبان کی بنیاد پر کوئی کسی سے اچھا نہیں کہلا سکتا ہاں قوم کی بنیاد پر وطن کی بنیاد پر اگر آپ بعض انتظامات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے پاکستانیوں کے لیے الگ انتظام میں کھانے پینے کا افغانستان والوں کے لیے الگ انتظام میں کھانے پینے کا بنگلہ دیش اور برما والوں کے لیے الگ انتظام میں کھانے پینے کا کوئی بات نہیں اس لیے کہ ہر قوم کی عادتیں خسلتیں کھانے پینے پہننے حتیٰ کے باتیں کرنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہوتا ہے ہمارے ساتھ جرمنی کے ساتھی ہوتے تھے وہ جب نئے نئے آئے تو وہ جب دو تین ازبک ساتھی آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے تو وہ حیران ہو جاتے تھے پھر جب انہوں نے بھی ازبکی زبان وغیرہ سیکھ لی اور ہمیں وہ سمجھنے لگے اور ہم ان کو سمجھنے لگے تو ایک دن مذاق مذاق میں کہنے لگے کہ ہم جب شروع شروع میں یہاں آئے تھے دو آدمی جب آپس میں باتیں کرتے تھے تو ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ ابھی لڑیں گے یہ تو ہم سوچتے تھے کہ دونوں کو سمجھا کر لڑائی سے روکا جائے اور جب ہم ان کو کہتے تھے کہ بھائی لڑو نہیں جھگڑو نہیں تو وہ حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ ہم نے تو لڑائی نہیں کیے تو ہم ان کو کہتے تھے یہ جو اتنی زور زور سے آپ باتیں کر رہے تھے ارے بابا ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے کھانا کھانے آپ چلے جاؤ اور پہلے پانی پینے آپ چلے جاؤ ہم تو یہ کر رہے تھے یہ تو کوئی لڑائی نہیں تھی تو وہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کے باتیں کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہو جھگڑ رہے ہو یہ ہمارے ہندوستانیوں ازبکستانیوں افغانستانیوں کا یہ طریقہ ہے دو تین آدمی آپس میں بیٹھ گئے تو اس طرح باتیں کرتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو کھا جائیں گے حالانکہ وہ سب محبت کی باتیں ہوتی ہیں پیار کی باتیں ہوتی ہیں لیکن شور شرابے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور یہ جو یورپ کے لوگ ہیں یہ جرمنی والے یہ ملیشیا والے اتنے آہستہ آہستہ بولتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو کان اس کے منہ میں لگانا پڑتا ہے کہ کیا بول رہے ہوتے لیکن وہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بالکل سمجھتے بھی ہیں ایک دوسرے کی آواز بھی اچھی طرح ان کو سنائی دیتی ہے لیکن ہمیں نہیں سنائی دیتی سمجھ میں بھی نہیں آتی ہمیں ان کی بات کیا کہہ رہا ہے زور سے بولو تو ہم لوگ کی عادتیں اس طرح ہے ہر قوم کی عادتیں ہیں باتیں کرنے میں بھی کھانے پینے میں بھی پہننے میں بھی رہنے سہنے میں بھی ہر چیز میں الگ ہوتے ہیں تو اس لیے ان کی ان عادتوں کا خیال کرنا یہ قوم پرستی نہیں ہے بلکہ یہ انتظامی معاملات ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے دوسری بات جو آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسا علیہ السلات والسلام اللہ تعالی کے حکم سے سفر پر نکلے اپنی قوم کے چند لوگوں کو لے کر تورات لانے کے لیے تو انہوں نے اپنے پیچھے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلاۃ والسلام کو امیر بنایا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی قبیلے کا سردار کسی قوم کا بڑا اگر سفر پر جا رہا ہو تو اپنی قوم کو بغیر امیر کے اور بغیر سردار کے چھوڑ کر نہ جائے بلکہ اپنے پیچھے کسی مناسب آدمی کو نائب مقرر کرے اور پھر جائے جیسے کہ حضرت مسا علیہ السلاۃ والسلام نے حضرت ہارون علیہ السلاۃ والسلام کو اپنا نائب بنایا اور سفر پر تشریف لے گئے تیسری بات تیسری بات جو آج کے سبق میں ہم سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑے اور لڑائی وغیرہ سے بچنے کے لیے اگر کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو تو اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے کیا کہا ہے میں نے بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد ضروری ہے مسلمانوں کے درمیان اختلاف لڑائی جھگڑے یہ حرام ہے جائز نہیں ہے یہ اس لیے اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو جیسا کہ آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ ایم میں گانے بجانے سننے میں مصروف ہیں اور آپ کی طاقت اور قوت اتنی نہیں ہے کہ آپ اپنے طاقت سے اسے روک سکیں اور جب آپ اسے روکیں گے تو کیا ہوگا لڑائی شروع ہو جائے گی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے لڑائی شروع ہو جاتی باپ بھی دوڑ کر آئے گا ماں بھی دوڑ کر آئے گی کہ تمہیں کیا ہے میرا بیٹا جو چاہے کرے اس لیے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے مسلمانوں کی طاقت نہیں ہے بدماشوں کی طاقت زیادہ ہے اس لیے اگر آپ کسی کو گانے بجانے سے بھی روکتے ہیں تو آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ مصعل صلاحت وسلام کے واقعے میں ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپس کی لڑائی اختلاف اور جھگڑے کا خطرہ ہو تو آپ خاموش رہیں خاموش رہنا جائز ہے آپ اس وقت ایک ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں عورتیں پردہ نہیں کرتی اور پردہ کرنا کتنا بڑا کام ہے اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی ہیں سورت نور میں پوری سورہ نور جو ہے پردے کے بارے میں لیکن ان کی عورتیں پردہ نہیں کرتی اور آپ یہاں آئے ہیں اور پہلے دن سے آپ نے جو ہے ڈنڈا اٹھا لیا ہے کہ پردہ نہیں کرو گے تو ماروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا نتیجہ کیا ہوگا پوری قوم آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایک بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں کچھ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں ایسا ہے نا تو اس قوم میں کیا ہوگا مسلمان قوم کے درمیان اختلاف اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو لیکن اس گناہ کے کام سے روکنے میں مسلمانوں کے آپس کی لڑائی کا خطرہ ہو تو صبر کرنا ٹھیک ہے آہستہ آہستہ ان معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش ہونی چاہیے یا ان معاملات کو ایسا کوئی آدمی صحیح کر سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہو اب ہم واقعی کی طرف دیکھتے ہیں مسا علیہ السلاۃ والسلام تشریف لے گئے سفر پر ہارون علیہ السلط نائب ہیں بنی اسرائیل میں بعض بدبختوں نے بدماشوں نے کیا کام شروع کیا سونے اور چاندی سے ایک بچڑا بنایا اور سب اس کی عبادت کرنے لگے قصاب لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے مسا علیہ السلات وسلام جب وہاں سے واپس آئے چھ لاکھ لوگوں میں سے صرف بارہ ہزار لوگ سیدھے تھے اور سب کے سب خراب تھے چھ لاکھ لوگ چھ لاکھ لوگوں میں سے صرف بارہ ہزار لوگ توحید پر قائم تھے باقی سب کے سب بگڑ چکے تھے یا بچھڑے کی عبادت کر رہے تھے یا موسا علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے کہ ان سے پوچھ کر پھر کچھ کریں گے اللہ کی عبادت بھی چھوڑ دی بچھڑے کی عبادت بھی چھوڑ دی موسا علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں صرف بارہ ہزار لوگ جو ہیں سیدھے ہیں اور سب کے سب ٹیڑھے ہو گئے ہیں سب کے سب خراب ہیں اب مسا علیہ السلاۃ والسلام جنہوں نے اتنے سالوں تک فرعون کا مقابلہ کیا جب آ کر یہ دیکھا کہ یہ تو مشرق بن گئے تو ہارون علیہ السلاۃ السلام کی داڑھی سے پکڑ لیا وہ ان کے بڑے بھائی ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام بہت غصے والے انسان تھے اور کہا یہ کیا ہو رہا ہے ہارون علیہ السلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا انی خشیت ان انتقولہ فرخت بئی نہ بنی اسرائیل ولم ترقب قولی بھائی مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ آپ مجھے یہ کہیں گے آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر کیوں یہاں کام شروع کیا اور بنی اسرائیل آپس میں لڑائی اور جھگڑے میں مبتلا ہو گئے اس لیے میں نے ان کو کچھ نہیں کہا ہارون علیہ السلام نے کیا کہا ہے کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا آپ جب آ جائیں گے تو آپ خود ہی کچھ کریں گے اس لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر آپ سے پوچھے بغیر میں کچھ کروں تو یہ بنی اسرائیل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اس لیے میں نے ان کو اس غلط کام سے نہیں روکا اور حت تعلیم امکان نصیحت میں نے کی ہے لیکن بہت بڑے پیمانے پر میں نے طاقت استعمال نہیں کی اس لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ بنی اسرائیل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا گنا بھی اگر ہو رہا ہو نا آپ کی طاقت نہ ہو آپ کو یہ ڈر ہو کہ میں اگر طاقت استعمال کروں تو میری قوم جو ہے ٹکڑے ٹکڑے میں بدل جائے گی اور بجائے اچھائی کے برائی پھیل جائے گی فتنوں میں اضافہ ہوگا تو آپ خاموش رہیں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں اور دوسری بات جو ہمیں یہاں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جب طاقت آ جائے تو پھر طاقت استعمال کرنی چاہیے اس لیے کہ مسا علیہ السلاۃ والسلام جب وہ واپس آئے انہوں نے کیا کیا اس بچڑے کو یہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا نا اسے آگ میں جلا ڈالا اور آگ میں جلا کر اس کی جو راک تھی اس راک کو پانی میں بہا دیا ایسا نہیں کہ یہ سونا ہے اور چاندی ہے اس سے اور برتن ہم بنا لیں نہیں بچڑے کو جلا کر اس کی راک کو پانی میں بہا دیا اور سامری جس نے یہ بچڑا بنایا تھا اس کے لیے بدوا کی اور کہا کہ تم پوری زندگی بھاگتے رہو گے کوئی بھی تمہارے قریب آئے گا تو تم کہو گے لام اس لا مجھے مت چھونا مجھے مت چھونا تو ان کی بدوا اس کو لگی وہ جنگلوں میں بھاگتا پھرتا تھا کوئی بھی اس کے نزدیک آتا تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پکڑنا مجھے نہیں چھونا اور اسی طرح مر گیا جنہوں نے سامری کا ساتھ دیا تھا ان کو بھی اللہ تعالی نے سزا دی سزا کیا تھی سزا یہ تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب طاقت آ جائے تو طاقت کا استعمال بھی ضروری ہے بات سمجھ میں آ گئی ہر وقت اس طرح سوچنا کہ ہم کچھ کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے نہیں جب تک آپ کے پاس طاقت نہ ہو تو آپ دعوت سے کام چلائیں اور جب طاقت آ جائے تو جہاد کریں اور طاقت کا استعمال کریں آخری جو بات آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ فرعون جو بہت بڑا ظالم تھا جس نے بارہ ہزار سے زائد بنی اسرائیل کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کیا تھا ذبح کیا تھا اور جو اپنے آپ کو زمین پر خدا کہتا تھا نعوذ باللہ ایسے ظالم خبیث اور بدبخ انسان کی طرف جب اللہ جلجلالح مسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیج رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا قولا کولا لَینا کہ اس سے نرم باتیں کرو نرمی سے بات کرو نرمی سے آپ دونوں فرعون کے ساتھ نرمی سے باتیں کریں سختی کے ساتھ باتیں نہ کریں اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں جب ہم کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں کسی کو نصیحت کرتے ہیں کسی کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں تو نرم انداز میں بات کرنی چاہیے سمجھ میں بات لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری زندگی آپ نرم باتیں کرو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع شروع میں جب انسان کو آپ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں تو نرم نرم انداز میں بات کریں اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بدماش سے بھی بڑا بدماش بنتا جا رہا ہے تو آپ سخت بات بھی کریں گے اور طاقت بھی استعمال کریں گے اس کی دلیل بھی موسا علیہ ہی کے واقعے میں موجود ہے موسا نے فرعون کو کہا تھا انگن کا یا فراؤن مسبورا فرعون میرا خیال یہ کہ تم تباہ ہو جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے تو جب ضرورت پڑے تو سخت بات بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن شروع شروع میں نرم باتیں کرنی چاہیے اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو تھوڑی سی بات خراب ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگتے ہیں علماء اور دین کا کام کرنے والے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھوڑی سی بات جو ہے اوپر نیچے انیس بیس ہو گئی تو ایک دوسرے کو کافر اور ایک دوسرے کو گالیاں یہ جو ہے اسلام کا طریقہ نہیں ہے یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے دعوت دیتے وقت اچھائی کی طرف بلاتے وقت دین کی باتیں کرتے وقت نرمی سے بات کرنی چاہیے ہاں اگر نرمی سے کوئی شخص مانتا نہیں ہے ایک سال دو سال تین سال چار سال چالیس سال پچاس سال نہیں مانتا تو سخت باتیں کرنے کا وقت آتا ہے اور ضرورت پڑے تو اسلحہ بھی ان کے خلاف استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ پاکستان میں اس وقت مجاہدین کر رہے ہیں پاکستان کو ہندوستان سے جدا ہوئے ستر سال ہونے کو ہے لیکن یہاں پر شریعت نہیں ہے شروع شروع میں باتیں کی گئی نصیحتیں کی گئی لیکن نہیں ہوا پھر سخت باتیں کی گئی لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی حکومت کو آخر اب مجاہدین نے مسلمانوں نے اسلحہ اٹھایا ہے اور یہ بالکل صحیح ہے بالکل اچھا کام ہے اس میں کسی کو کوئی اختلاف اور شک نہیں ہونا چاہیے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق ہی محمد والی وصحب اجمائین سبحان اک اللہ و حمد اشد والفرکوۃب الیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ